بہت بہت شکریہ الحمد للہ وسلاۃ وسلم رسول اللہ وعلى علیہ و ومن و من جو عنوان بتایا گیا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ عنوان میرا تجویز کردہ نہیں تھا جو میں نے عنوان تجویز کیا تھا وہ میں ابھی بتاؤں گا ویسے یہاں تو عنوان یہ جو میں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی طالبان کی فکر الجہاد ایک تجزیاتی مطالعہ لیکن مجلس نے مناسب سمجھا کہ اس کو ذرا اس کے نوک پلک درست کر کے بلکہ اس کے جو پنجے ہیں وہ بھی ذرا کاٹ کے یہاں اور وہ بھی بہت کچھ اس کے ساتھ کر کے تو کیونکہ تو اس کو بنا دیا معاصر جہادی تحریکوں کے نظریات ایک تجزیاتی مطالعہ ہمارے بزرگ کے بارے میں یہاں ہمارے دوست اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ ایک ہی جملے میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر تاہم بولتے تھے ایک ہی جملے میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر تاہم فل اسٹاپ تو اس کے بعد بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہا کیا لیکن شاید منتظمین کا کہنا یہ ہو کہ کنیا بعض اوقات سری سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے اس لیے وہ خطرناک نام ہم نہیں لیتے یہاں ہم ایک بے ضرر سا نام لے لیتے ہیں معاصر جہادی تحریکوں کے نظریات ام ان معاصر جہادی تحریکوں کو ہم نامعلوم افراد ہی مان لیتے ہیں البتہ ان کے متعلق کچھ معلوم حقائق ہم ذکر کریں گے ایک فائدہ عمان کا بارہ لیے ہوا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی میں اب لپیٹ میں لا سکتا ہوں اچھا تو جو اس طرح کے اس طرح کی تحریکیں ہیں امار بھائی نے جیسے آخر میں ذکر کیا ریاستی نظم کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور ان کی ایک مخصوص فقر وجود میں آ گئی ہے اس پہ میرے ناقص مطالعے کی حد تک سب سے اچھا کام بلکہ شاید واحد کام یوسف کرزاوی صاحب کا ہے فق الجہاد کی دوسری جلد میں انہوں نے ایک تفصیلی بحث اس عنوان سے کی ہے فق الف و العنف کہ یہ تنظیمیں جنہوں نے یا <تصفح> تحریکیں جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی ہے تو ان کی فق کیا ہے ان کے فق یا کی کیا ہیں وہ تکفیر کے قائل ہیں وہ امام ابن تیمیہ کے ایک فتویٰ سے استدلال کرتے ہوئے ایسے حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز سمجھ بلکہ واجب سمجھتے ہیں انہوں نے مقاتل کا تصور جس کی طرف ہمار صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ بھی تبدیل کر لیا ہے کہ مقاتل کون ہے براہ راست حصہ لینا اور بالواسطہ حصہ لینا کیا ہوتا ہے اس فرق کو انہوں نے ختم کر دیا ہے سب سے زیادہ شاید اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بارے میں دنیا کی دوسری قوموں کے بارے میں ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کا ایک مخصوص تصور ہے ورلڈ ویو کا ہے جسے وہ ہے اس ورلڈ ویو میں غالباً سب سے زیادہ اہم جو مصطلحات ہیں وہ دار اسلام اور دارالحرب کی ہیں اب یہاں برادر محترم خرشید احمد ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں تو کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ دار اسلام نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانے قصے سنا رہے ہیں لیکن وہ پرانے قصے کیا کریں کہ اب وہ نئے ہو گئے ہیں دوبارہ سے ونگ عمری واٹ نے 1988 میں اسلام ان اسلامی میں کہا تھا کہ جون جو ٹریڈیشنل اسلام طاقت طاقتور ہوتا جائے گا تو یہ جو دار اسلام دا الحرب کی تقسیم ہے یہ پھر واضح ہو جائے گی پھر سامنے آئے گی اور اس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے عمار صاحب نے جیسے واضح کیا ستر کی دہائی میں یا اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد بالخصوص بڑے بڑے اسکالرز نے کام کیا اور عام طور پہ یہ رائے بنی تھی کہ یہ جو دار الاسلام دار الحرب کے تصورات ہیں ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ مخصوص دور کا نقطۂ نظر تھا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فقہا نے دیکھا اور اس کے مطابق دنیا کے نظام کی تکیف کی شرح تکیفی کہ یہ اسلام ہے وہ داء الحرب ہے دوسری طرف مجید خدوری جوزف شاہ اور برنارڈ لووس اور اس طرح کے بڑے بڑے نامی گرامی اسکالرس تھے نان مسلم جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ فقحا جو کہتے ہیں وہی تو مسلمانوں کا آفیشیل موقف رہا ہے اور اب بھی ہے اور اس کو نے یوں پریزنٹ کیا کہ یہ گویا یہ مسلمان پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں اور دونوں مسلسل نہ ختم ہونے والی ابدی جنگ میں مبتلا ہیں جب تک پوری دنیا دارالاسلام نہ ہو جائے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بیچ میں مولانا مودودی نے جہاد فی الاسلام میں تو نہیں لیکن سود کے تیسرے زمین میں ڈاکٹر حمید اللہ نے مسلم کنڈر سٹیٹ میں کہیں کہیں یہ کوشش کی لوگوں کو بتانے کی کہ نہیں یہ دار کا کچھ اور بھی مفہوم ہے جو اس چیز سے براہ راست متعلق نہیں ہے اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بحث نگاہوں سے اوجھل رہی عام طور پہ جہاد کی جب بحث ہوتی ہے تو فساد کا بھی ذکر زائر بیچ بیچ میں آتا ہے بہت سارے ہمارے سیکولر بھائی ایسے ہیں جن کو اقبال کے پورے کلام میں شاید یہ ایک ہی مصرع صحیح یاد ہو کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد اب فساد پر بھی لوگوں نے بحث کی اور یہ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی فسادی کہتے ہیں اچھا ہتھیار اٹھانے والے جن کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کو فسادی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فساد تو ریاست کر رہی ہے شریعت سے انحراف کر کے اور بغیر امان ضلی اللہ وہ فیصلے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مولانا مودودی نے الجہاد الاسلام میں جہاد کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے نا مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد چلے مدافعانہ جہاد پر تو بحث ہوتی رہتی ہے مسلحانہ جہاد کا مقصد انہوں نے یہ متعین کیا ہے کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ دو اصطلاحات وہ یوز کرتے ہیں فتنہ اور فساد فتنہ پر انہوں نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ نکل سکتا ہے کہ جو غیر اسلامی نظام حکومت ہے یہی فتنہ ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے فساد پر انہوں نے جو بحث کی ہے تو قرآن کریم سے انہوں نے فساد کے متعلق جو آیات ہیں اکٹھی کر کے کوئی گیارہ قسمیں تو بیان کی ہیں فساد کی اور بہت اہم کام ہے اور ظاہر اس نے بڑا فائدہ بات کے اسکالرس کو بھی دیا ہے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے آم البتہ اہم کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ فساد کی یہ جو گیارہ قسمیں انہوں نے ذکر کی ہیں سب کا علاج جہاد جیسے ہمارے تبلیغی دوست کہتے ہیں نا سب مسئلوں کا ایک کہ حل بستر لے کر مرکز چل یہاں ویسے ہمارے میڈیکل سیکشن میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے شکر ہے اب نہیں رہے نہیں رہے کہ یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواصہ انتقال ہوا یہاں سے منتقل ہوئے کہیں اور تو وہ اگر آپ کو زکام ہوتا تھا ٹینڈی جل پیٹ میں درد ٹینڈی جل سر میں درد ٹینڈی تو ہم ان کو ڈاکٹر ٹینڈی جل ہی کہتے تھے مومن میں استفتا ایک دفعہ آیا میں وہ پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں مسلسل جھگڑے میں ہیں فساد فساد فساد ایک بیوی یہ کہتی ہے دوسری میں نے مسلسل ان کے اصلاح کی کوشش کی ہر ممکن طریقہ آزمایا نہیں ہو رہا اب ارادہ کیا جہاد کے لیے جاؤں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور جناب جاوید احمد غاملی صاحب نے اس کو بالکل ہی الٹا کر کے ایک اور تصور دیا ہے فساد کے بارے میں کہ جو آیت حرابہ ہے صورت المائدہ میں تو وہاں آپ تفصیل تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے جاوید صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے تو اس فساد کی ساری قسمیں حرابہ میں آ جاتی ہیں یعنی مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ فساد کی ساری قسموں کا علاج جہاد کے ذریعے ہو مولانا اصلاحی اور جناب غامدی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم کرمنل لاء کے ذریعے حل کریں یہی ڈلیما اس وقت بھی ہماری ریاست کے سامنے بھی ہے اگر دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر فوج عدالتوں کی کیا ضرورت فوج کا کام عدالت ہے یا جنگ اور اگر یہ عدالت کا معاملہ ہے تو پھر فوج یہاں کیا کر رہی ہے عدالتوں کو نمٹنے دیں فکہ نے البتہ یہ کیا کہ انہوں نے فساد کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا ایک خاص قسم کو ہرابا قرار دیا اور حدود کے تحت اس کو لے آئے باقی قسموں کو عام فوجداری قانون کے تحت اور اس کے لیے حکمران کے سیاست و شریعہ کے اختیار کے تحت اس کے لیے بہت ساری سزاؤں کا اختیار مان لیا اور ایک خاص قسم یا نوعیت کو وہ قانون جہاد یا قتال کے تحت لے آئے یہاں آ کے پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ عام رہنجن اور ڈاکو جو ہوتے ہیں اور جو باغی ہوتے ہیں ان میں کیسے فرق کرتے ہیں بھائی یہ بھی ایک مضبوط جتھا ہے اس کے پاس اچھا خاصا اسلحہ ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام بھی رہی ہے منع آ ہے ان کے پاس وہ بھی ہے لیکن ان کے پاس تعویل بھی ہے وہ خود کو میں خود ان کے یہ ہے کہ وہ برحق ہیں اور یہ جو حکومتی نظام سارا کچھ ہے وہ باطل پر ہے تو فہا نے کہا یہ عام ڈاکو نہیں رہے بلکہ یہ باغی ہوئے ہاں علامہ ابن عابدین نے آگے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر وہ صرف بغاوت ہی نہ کریں بلکہ تکفیر بھی کریں تو پھر خارج ہی ہو جاتے ہیں اب یہاں میرے پر جلنے لگتے ہیں تو میں کسی اور طرف مڑ جاتا ہوں استاد محترم ڈاکٹر طرقیم صاحب نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ یہ تصور آتے کوئی جنونی قسم کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ یہی تصور پشاور میں جو کچھ ہوا سولہ دسمبر کو کہا جنون ہے شیکسپیئر کی جو اصطلاح ہے میتھڈ ان ہز میٹنس تو اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو سوچا سمجھا جنون کا عنوان دیا عمار صاحب نے وہ کیا میں نے ان کی فکر کو اس نامعلوم گروہ کے چند معلوم نظریات اکٹھے کر کے میں وہ پڑھوں گا پھر ختم کر لوں گا بس وہ ان میں چند اہم نکات یہ ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس گروہ کے نزدیک جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے مرتد ہیں نہ صرف وہ جن کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں بلکہ اگر ان کے کچھ حمایتی ہی ہیں خواہ وہ فوج میں ہوں پولیس میں ہوں عام شہری ہوں وہ بھی مرتد ہیں تو ایک تو ارتدا کا مسئلہ ہے اس سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس گروہ کے نزدیک ان کے مخالفین میں جتنے بھی عاقل بالغ لوگ ہیں سارے کے سارے مقاتلین ہیں مقاتل کا تصبور ہی تبدیل مقاتل من منقطع بِنفسی و بمالی و برائی ہی تو کہا اس میں تو سارے آ جاتے ہیں انفو کہا نے جو اس کا مفہوم لیا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا یہاں آ وہ محض ٹیکس ادا کرنے والے بھی مقاتلین بن جاتے ہیں ٹیکس تو ظاہر میرا پانچ سال کا بیٹا عیسیٰ ٹافی خریدتے ہوئے بھی ٹیکس پے کرتا ہے <coughs> تو پھر وہ طالب علم جو طبی بلوغت کی عمر تک پہنچا ہو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو وہ تو بدرج اولا مقاتل بن جاتا ہے اچھا اب جب مخالفین اور ان کے لیے ٹیکس ادا کرنے والے سبھی عاقل بالغ انسان مرتد ہیں اور مقاتل ہیں تو پھر فوجی ہدف فوجی ہدف جس کو ہم کہتے ہیں نا ملٹری انسٹالیشنز تک محدود رکھنے کی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو نام نہاد شہری ہیں میں اور آپ یہ بھی تو مقاتلین ہی ہیں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے بتا فوجی مصلاحت کی وجہ سے بعض و ختم نہیں کرتے ہاں جنگی مصلاحت کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کس ہدف پر حملہ کیا جائے ظاہر ہے اچھی طرح میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کس ہدف پر کم سے کم وقت اور توانائی صرف کرتے ہوئے بڑے سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے فوجی ہدف پر پولیس چیک پوسٹ پر یا اسکول پر اچھا پھر جو مخالفین یا ان کے حامی ہیں اگر ان میں کچھ غیر مقاتلین بچے بھی ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنانے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس طرح ہم ان کو ان کے جو مقاتلین ہیں ان کو دلیت دیتے ہیں نکاح طلوع ہم کر سکتے ہیں ان کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اور پھر اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں ہم مین انہی میں سے ہیں ہاں اور ایک دلیل جو یہاں بھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوئی تھی پچھلے سیشن میں برابر کا بدلہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں باقی رہی مخالفین کی عورتیں تو ایک تو چونکہ آخر بالغ ہیں اور ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں تو مقاتل تو ہو ہی گئیں اور پھر یہ کہ مخالف کو تکلیف دینے کے لیے ہر کام جو اسے تکلیف پہنچائے اس کا حوصلہ پس کرے وہ جائز ہو جاتا ہے جنگ میں خواہ مقاتل عورت کو زندہ جلانا ہو یا غیر مقاتل بچے کو ذبح کرنا ہو اور آخری بات خود کچھ حملہ کمزور فریق کا بہترین ہتھیار سمجھا جاتا ہے اس کے خوف سے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے آپ ان کے زیادہ سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کے اگر آخر میں موت کے خوف سے نہیں دشمن تک دشمن کو ہمارے رازوں تک رسائی نہ ہو اور ان کا آپ حوصلہ بھی پس کریں اس طرح آپ جن کی قربانی دیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے یہ ہے وہ سوچا سمجھا استدلال یعنی یہ کوئی وحشت کوئی جنون نہیں ہے مختلف مذاہب کے مختلف اقوال کو جمع کر کے مختلف استدلالات کو جمع کر کے ایک کسی طرح کا استدلال وجود میں آگے ہے اس کے ایک ایک جز پر بحث ضروری ہو چکی ہے اور اس سے مزید صرف نظر بلکہ غزے بسر نہیں کیا جا سکتا غزے بصر کا محل کوئی اور جگہ ہے اور اب ماروائی جب اتنی باتیں کر لی ہیں اوکلی میں اثر دے دیا ہے تو پھر موسموں کا کیڈر تو دو باتیں اور انیس سو سے اس موضوع پہ میں کام کر رہا ہوں تو تقریباً دو دہائیاں تو ہو گئی ہیں ان دو دہائیوں سے مسلسل اس ایشو پر سوچنے کے بعد تو میں اس نتیجے پر پہنچ ہوں کہ دو بڑے اسباب ہیں اس سارے فنومین کے پیچھے ایک یہ ہے فکر سے بے اعتنائی اور روشن خیالی اور اعتدال اور اس طرح کے اچھے ناموں کے ذریعے براہ راست قرآن و سنت رسائی کا جو طریقہ سامنے آیا ہے بغیر اس کے کہ آپ کو وہ استعداد اور وہ صلاحیت حاصل ہو اور وغیرہ وغیرہ اور جاغ غام صاحب کے الفاظ میں فقہ کے انبار سے شریعت کو نجات دلائی جائے حالانکہ جو شریعت ہوتی ہے وہ آپ کا فہم شریعت ہی ہوتا ہے اور دوسرا سبب کہ مختلف فقی مذاہب سے یہ وہ اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بلکہ چلیں ایک مناسب لفظ اچار بنا کے بلکہ اگر مذاہب میں بھی جو مفتا بھی ہی اقوال ہیں ان کو نہیں ہر مذہب میں کچھ شاہ زرا بھی ہوتی ہے نا جن کو مذہب مانتا نہیں ذکر کرتا وہی شاہز آرائے اکٹھی کر, کر کے اور جہاں شاہ زرائے نہ ملے تو خود شاہ رائے بنا کے پیش کریں تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں نا تو مجھے کہنے دیں کہ بظاہر جناب غامدی صاحب کا متبادل بیانیہ اور جو معاصر جہادی تحریک کی فکر ہے خواہ وہ بظاہر بالکل ہی متضاد نظر آئیں اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی جڑ سے نکلی ہوئی دو شاخیں ہیں بلکہ زیادہ پریشان نہ ہوں اس جڑ سے نکلی ہوئی ایک تیسری شاخ کا نام ہے اسلامی بینکاری اللہ آپ سب کا حامی عناصر ہو